جمعین خواتین اسلام خطبۂ مسنونہ کے بعد سورہ علی عمران کے آخری رخو کی حکایت میں نے آپ کے سامنے سلاوت کی ہے صحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّ فی خلقش زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اللیل اور, دن اور رات کے رد بدل میں دن کے بعد رات کا آنا اور رات کے بعد دن کا آنا لیا باغ عقل بندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اللہ اللہ فی الحم ونوبل مردوں کے لیے جو اللہ کبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے فی <وَلَرْب> اور وہ او زمین و آسمان کی تکلیف اور زمین و آسمان کی پیدائش کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں تدبر کرتے ہیں ربنا ما خلقتا اور غور و فکر کے بعد کہتے ہیں پر سے بچا لے یہ سورہ عالی عمران کی اس آیت کا ترجمہ ہے جو آیت کے میں نے خود بہ کے بعد آپ کے سامنے سلاؤ کی ترجمے سے آپ نے ملازہ کیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک نے اللہ کے جو نیک بندے مومن بندے ہوتے ہیں ان کی ایک صفت بیان فرمائی ہے وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تکلیف زمین و آسمان کی پیدائش زمین و آسمان کب بنے ہیں کیسے بنے ہیں کیسے وجود میں آئے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر دن اور رات کا جو تغیر ہے رات کے بعد دن کا آنا دن کے بعد رات کا آنا اور دن اور رات میں پیش آنے والے حادثات واقعات ان میں غور و فکر کرتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ کائنات کی تکلیف میں اور دن اور رات کے تغیر میں اللہ کے یہ بندے جو غور و فکر کرتے ہیں یہ وہ بندے ہیں جو اپنے پاس عقل رکھتے ہیں، عقل والے ہیں اور یہ وہ بندے ہیں کہ جن کا مقصد زندگی اللہ کی یاد اللہ کی معرفت اللہ کی پہچان اللہ تعالیٰ کی توحید یہ ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحیش کا کما ادراک کرنے کے لیے وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں صبح و شام ان کا مشغلہ یہی ہوتا ہے وہ چاہے کھڑے ہوئے ہوں وہ چاہے بیٹھے ہوئے ہوں وہ چاہے بستر پر لیٹے ہوئے ہوں ہر آن اور ہر لمحہ ان کی زبان کے اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے اور ان کا ذہن ان کی عقل کائنات میں غور و فکر کر رہی ہوتی ہے اور کائنات میں غور و فکر کے بعد اللہ کے بندے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رب بنا ما خلق تہذا باصلا پروردگارہ یہ وسیع اس کائنات یہ وسیع اس دنیا اور اس کا یہ محکم نظام جو بغیر کسی خلل کے سینکڑوں ہزاروں ہزاروں سال سے چل رہا ہے پرور یقینا یہ تیری قدرت پہ دلالت کرنے والی کائنات ہے یہ تیری توحید پہ دلالت کرنے والی کائنات ہے یہ تیری عبادت کی طرف رہنمائی کرنے والی کائنات اور یہ کائنات بتا رہی ہے کہ تو نے اس کائنات کو بغیر مقصد کے لیے پیدا کیا ہے یہ کائنات ایک مقصد کے تحت بنائی گئی ہے اور مقصد کیا ہے قانون جزا و سزا کہ دنیا میں انسان اللہ کو پہچانے اور کائنات میں قدم قدم پر اس کی قدرت کی جانب اشارہ کرنے والی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں غور و فکر کرے سر قرآن کہتا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرتے کرتے اللہ کے بندوں کی زبانی فوراً دعا نہیں کر دی تیری ذات پاک ہے یعنی تیری ذات پاک ہر قسم کے شریک سے ہر قسم کے شر سے تیری ذات پاک ہے اور کائنات کا ناتو نے بنائی لہذا وہ لوگ بڑی غلطی کر رہے ہیں بڑی نافرمانی کر رہے ہیں بڑی سرکشی کر رہے ہیں جو تیرے ساتھ اوروں کو شریک کیا کر رہے فقینہ ضاون اور پرور یہ کائنات جب ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہے قیامت قائم ہونے والی ہے قانونی جزا و سزا ملنے والا یہ قانون آ کر رہنے والا ہے تو کل حشر کے میدان میں پرور دیگارہ ہمارے نعرے جہنم سے بچا لے کائنات میں غور و فکر کے ساتھ ہی جب کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد اللہ کے بندوں کے سامنے آتا ہے تو فورن ہی جہنم کو یاد کرتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں سورج اور چاند یہ پہروبر کائنات کا ذرہ ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی رہنمائی کرنے والا اتنے پرانی مزید میں یہ دعوت دی ہے انسانوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مخلوقات میں امتیاز عطا کیا کہ اور مخلوقات کے مقابلے میں تمہیں عقل دی گئی ہے اور مخلوقات کے مقابلے میں تمہیں عقل دی گئی ہے لہذا تم مولو اطبار ہو عقل رکھنے والی مخلوق ہو ابھی عقل کو بروے کار لانا کائنات میں غور و فکر کرنا اللہ کی قدرت کو پہچاننا ابو لطائیہ نے کہا اربی شاہر نے بہت ہی کلو تدل على انه الواحد كائنات ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ تدل على انه الواحد کہ اس کائنات کا خالق یہ کی ہے عبادتوں کا مستحق ایک ہی ہے اس لیے قران مجید نے ان لوگوں پر ملامت کی ہے جو کائنات میں غور و فکر نہیں کیا کرتے ملامت کی ہے سورہ یوسف میں فرمایا گیا وكایم من ایت فی السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون قرآن نے کہا زمین اور آسمان کی کتنی نشانیاں ان انسانوں کے سامنے ہیں ان مشقین کے سامنے ہیں اور یہ نادان یہ جاہل ان نشانیوں پہ غور و فکر کیے بغیر گزر جاتے ہیں محترم یاد رکھنا یہ قرآن کی دعوت ہے قرآن کی دعوت ہے کائنات میں غور و فکر کرنا قرآن مجید کے مضامین کا ایک بڑا حصہ قرآن مجید کی آیتوں کا ایک بڑا حصہ قرآن مجید کی تلاوت کریں کائنات میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے قرآن مجید کی مضامین کا ایک بڑا حصہ جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ایک مومن کو تمامی انسانوں کو کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے کائنات کیا ہے قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے کائنات کائنات میں پیش آنے والے واقعہ دنیا میں پیش آنے والے عادثہ یہ سب کے سب قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے قرآن مجید میں قرآن مشیر ہے قرآن مجید بیکو قرآن مجید میں تدبر کی بھی دعوت دیتا ہے اور کائنات میں تدبر کی بھی دعوت دیتا ہے قرآن میں غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دیتا اور کائنات میں غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دیتا قرآن نے کہا اور قرآن کیا انسان قرآن غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں ردف نہیں دے اور قرآن میں قرآن نے غور و فکر کرنے کا حصہ یہ کہ کائنات میں غور و فکر کیا جائے قرآن مزید مجید ہے اس لیے آپ دیکھیں گے ہم بھی پڑھتے جائیے مجید کی ایک صورت میں اللہ تباب تعالیٰ نے مظاہر قدرت کا کیسا قدرت ہے وہ, وہ جنہیں ہم شب و روز دیکھا کرتے قرآن نے اللہ کی قدرت کو آشکار کرنے کے لیے انسانوں کے سامنے اللہ کی قدرت کو آیا اور بیا اور ظاہر کرنے کے لیے قدرت کے کیسے مظاہر کو پیش کیا سور نور پڑھیے مثلا سور نور میں کتنے مظاہر ہیں کائنات کی قدرت اللہ کی قدرت پہ دلائل کرنے والے کتنے مظاہر ہیں سور نور کی ساحت کو پڑھیے جہاں اللہ تعالی نے اس نظام کو بیان کیا جس نظام کے تحت آسمان سے بارش ہوتی ہے قرانے کا الم ترى ان اللہ یسقی صحابا ثم یولف بینه ثم یجعلہ رکاما فترى الودق یخرج من خلاله وینزل من السماء من جبال فیها امطار بھی قرآن نے کہا کیا تم غور و فکر نہیں کرتے بارش کیسے ہوتی ہے بارش کیسا ہوتی ہے آسمان کی جانب جاتا ہے اور بادلوں کی ٹکڑیوں کی شکل اختیار کرتا ہے قرآن نے کہا کیا تم غور و فکر نہیں کرتے دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک بادلوں کی مختلف ٹکڑیوں کو چلا جاتا ہے چلاتا ہے بارش کیسے ہوتی ہے بارش کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان میں بادل کے جو ٹکڑے ادھر ادھر منتشر رہتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں بارش کو نازل ہونا ہوتا ہے برسنا ہوتا ہے بادل کی مختلف ٹکڑیاں اس سمت شمال سے جنوب سے مشرق سے مغرب سے بادل کی مختلف ٹکڑیاں جو ہے سیچھی چلی آتی ہیں الحم سرام اللہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو کس طرح سے کھینچ لاتا ہے ہاتھ لاتا ہے چلاتا ہے تم مجوال لکھو گئی نہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان میں ان مختلف قیمتوں میں پھیلے ہوئے بادل کے ٹکڑوں کو جمع کرتا ہے تم مجو الف پھر تیسرا مرا مرا تم میں جانو پھر ان بادل کی ٹکڑیوں کو تہبت کرتا ایک جمع کر کے ایک دوسرے کے اوپر کرتا اور جب بادل کی یہ ٹکڑیاں بتیں ہوتی ہیں من تم دیکھتے ہو کہ اس کے اس کے درمیان سے اس کے اندر سے بارش نکلتا ہے بارش برس ہی ہوتی ہے وہ انبارت اور اللہ تعالیٰ آسمان کے پہاڑوں سے اولے برساتا وہ انسد الم انسما امن دیوال امتحام امبار آسمان کے پہاڑوں سے آلے بڑھتا آسمان کے سے پہاڑ ہیں لیکن سے نیچے جو بادل ہوتے ہیں ذرا دیکھو پہاڑوں کی مالی نظر آتے ہیں یہ بادل جیسے کہ پہاڑوں پہاڑی سلسلہ سفید برفیلے پہاڑوں مِنَ مِن بارش کا جو نظام ہے اس کو اپنے بندوں کے سامنے اللہ صلی اللہ و نے کیسے پیش کیا اور دعوت ایک فکر دی کیا تم دیکھتے غور اور فکر نہیں کرتے اور اسی طرح سے آپ دیکھیے بارش ہوتی ہے بارش ہونے کے بعد اس روئے زمین میں جو تغیرات واقع ہوتے ہیں ان میں کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہونے کے ساتھ ہی زمین میں ہر جگہ زندگی کے آثار نظر آتے ہیں خشک زمین بنجر زمین سوکھی زمین جو آج تک قطرے خطرے کے لیے ترس رہی تھی جو بالکل ویران نظر آ رہی تھی جس میں کہیں کوئی پودا نہیں کوئی درخت نہیں آسمان سے بارش کیا ہوئی کہ سبحان اللہ بارش کے ہونے کے ساتھ ہی زندگی کے آسار یہی زمین لہ اٹھی تھی پودے اگنے لگے ہریالی اگنے لگی اور ہر جگہ جہاں بھی پانی جمع ہو گیا تالابوں میں نہروں میں گڑھوں میں وہاں زندگی کے آسار نظر آنے لگے وہاں مچھلیاں پیدا ہو گئی وہاں مینک پیدا ہو گئے حالانکہ کل تک ہم نے دیکھا کہ یہ خالی تالاب تھا خالی ہوا لگی کوئی آسار نہیں قرآن کی دعوت اللہ کے قدرت کی نشانیوں میں سے بات ہے ہم آسمان کے زمین کو تم دیکھتے ہو سو ہوئی ہے بنجر ہے لیکن جیسے ہی ہم آسمان سے پانی برساتے وہ زمین لہ لا اٹھتی ہے اور اس میں زندگی پیدا ہو جاتی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں اے انسانوں روئے زمین میں اگنے والا ہر درخت روئے زمین میں اگنے والا ہر پیدا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو زمین مردہ تھی بیار ہو گیا تھی آسمان سے جیسی بارش ہوئی یہ مردہ زمین زندہ ہو گئی زمین سے اگنے والا ہر درخت ہے انسانوں تمہیں سبق دے رہا ہے کل قیامت کے دن بھی تم اسی طرح سے زمین سے اگو گے انسان اسی طرح سے پیدا ہوں گے جس طرح سے مردہ زمین سے پودے نکلتے ہیں زمین میں اگنے والے ہر درد یہ پیغام دیتا ہے کہ انسانوں تم بھی اسی طرح سے زندہ ہونے والے ہو اٹھائے جانے والے ہو اس لئے یہ مضمون ہر جگہ بعض بادل موت قیامت اور حشر و نشر کی جہاں بات آئیے اللہ تعالیٰ نے وہی کسرت کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا ہے قرآن مجید نے کیا چیزیں بیان کی اللہ کی قدرت کی سورت النحل کو پڑھیے سورت النحل جو کہ چودہ پارے میں سورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں اس زمانے کی سواریوں کا ذکر کیا کبوین اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا تھا بھوڑے ادا کیے خچر ادا کیے گدھے ادا کیے تاکہ تم سواری کرو زمانے قدیم میں قدی کی بھی بڑے پیمانے پر سواری ہوتی تھی اس زمانے کی سواریوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اخلق میں اللہ تعالیون انسان اللہ اور فیوچر میں مستقبل میں ایسی سواریوں کو پیدا کرنے والا ہے جنہیں تم ابھی نہیں جانتے نزول قرآن کے زمانے کا انسان جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں انسان مستقبل کی جن سواریوں کو نہیں جانتا تھا اللہ سبار کو تعالیٰ نے اشارہ کیا وہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں بہت ساری ایسی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے بہت سی ایسی سواریوں کو بنانے والا ہے جنہیں تمہیں انسانوں ابھی نہیں جانتے ہو اللہ اکبر آج کی ترقی آپ کا سواریاں یہ ہوائی جہاز اور یہ بستیوں کی مانند کے پانی کے جہاز یہ ٹرینیں یہ گاڑیاں یہ بس یہ ساری کی ساری چیزیں مفسرین نے لکھا ہے کی تفصیل میں آتے ہیں محترم کہنا کیا ہے کہنا یہ ہے قرآن مزید کو سمجھنے کے لیے قرآن مزید کو کما کر سمجھنے کے لیے کائنات میں غور و فکر کرنا ضروری ہے یہ کائنات قرآن مزید کی عملی تفسیر ہے قرآن جب آپ پڑھتے ہیں ایک چیز آپ دیکھیں گے قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے بعض سورت کی ہے سورت البارا بکرا کسے گائے کو قرآن مجید کی سب سے طویل اور لمبی سورت کا نام سورت, سورت ہیں بیل گائے بکریاں اونٹ سورت النعم چوپائے ایک سورت کا نام ہے چوپاوں کی صورت ایک سورت ہے سورت النمل چونٹیوں کی صورت سورت النحل شہد کی مکھیوں کی صورت سورت, سورت الحن کرو مکڑی کی صورت قرآن مکڑی کی صورتوں کے نام ان مخلوقات پر اللہ نے رکھے ہیں یہ مکڑی ہے یہ, یہ چونٹی ہے یہ شہد کی مکھی ہے, کی مکھی ہے، سورت النحل یہ چوپائیں ہیں یہ گائے کیا چیز ہے قرآن مریض اپنی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ یہ کائنات جنہیں تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو یہ کائنات پرانے مریض کی عملی تفسیر ہے اور اس کائنات میں غور و فکر اگر تم کرو گے تمہارے لیے بڑا سامانی عبرت ہے کائنات کی کوئی مخلوق بے مقصد نہیں چونکہ جو کائنات کی عتی ترین مخلوق ہے قرآن نے سورت النمل کہہ کر یہ بتا دیا کائنات کی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی میرے بے مقصد نہیں بنائی گئی ہے انسانوں ان مخلوقات میں غور کرو تمہارے لیے کتنا بڑا درست عبرت ہے کوا ہے قرآن ہمیں شرک دیتا ہے کہ کے میں انسان کو ایک بہت بڑی چیز سکھائی کیا چیز سکھائی چھٹا پارا پڑھیے آپ سر مائدہ پڑھیے آپ سور معاہدہ مل تعالیٰ نے عابل اور قابل کا ذکر کیا آزم السلام کی پہلی دو اولاد جھگڑا لڑائی ہوئی اور بچارے حابل کو جو کہ مظلوم تھا قابل نے زبردستی ظالمانہ طور پر قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد روئے زمین کا پہلا قتل روئے زمین کی پہلی اوقات روئے زمین کی پہلی موت قتل کرنے کے بعد قابل پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں بھائی کی لاش کو لیے گھوم رہا کیا میں اپنے بھائی کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھانے کے دو اللہ تعالیٰ نے بیجے جو کے سامنے آ کر ایک دوسرے سے لڑنے لگے یہ کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا مر جانے کے بعد جو کوا زندہ تھا وہ مرے ہوئے کوے کو لے گیا زمین کھوڑی اس نے قابل سب دیکھ رہا تھا زمین کی کھدائی کر کے کوے کو دفن دیا قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا تاکہ انسان کو یہ سکھایا جائے کہ جس طرح یہ پرندہ پرندے کو دفن کر رہا ہے تم بھی اپنے اپنے بھائیوں میں سے جس کا بھی انتقال ہو جائے اسی طرح سے زمین میں دفن کرو تو اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا جو زمین کی بدائی کر رہا تھا تاکہ وہ قابل کو بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرے کیسے زمین میں چھپائے قرآن سرت الکات میں کتے کا ذکر کیا ہے کیوں کتے کا کی ایک صفت بڑی مثالی ہے ایک صفت سے کتا انسانوں کے مقابلے میں بہت ممتاز ہے وہ کون سی صفت ہے اس کی وفاداری کتے کو ایک مرتبہ ہڈی ڈال دو آپ کو فراموش نہیں کرے گا آپ جب بھی جائیں گے بھوگے گا نہیں ایک مرتبہ ہڈی ڈال دو آپ کے ہڈی ڈالنے کا قدر یاد رکھے گا کہ آپ جب بھی جائیں گے آپ کے پاس بڑا مانوس ہو کر تم ہلاتے ہوئے آئے گا قرآن یہ سبق دیتا ہے اے انسان یہ کتا ہے جو ایک مرتبہ تم ہڈی ڈال دو تو تمہارا اس قدر گا اور تم کتنے ناشک رہو وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا تمہارا غالب تمہارا مالک تمہارا راغب اس کو فراموش کیے ہو اور اس کے ساتھ شریک کر رہے ہو تم اس لیے کاف جب غار میں جا کر چھپے تو ہم ان کا کتا بھی غار کی چوٹ پہ اپنے پر پھیلا ہاتھ ہاتھ پھیلا گیا قرآن مجید نے چونکیوں کا ذکر کیا ہے چونٹوں کا ذکر کیا ہے صورت النمل کے اندر یہ سبق دینے کے لیے کہ چونٹیوں میں اطاعت امیر کا کیسا جذبہ ہے انسانوں سبق لو چونٹیوں میں عمارت ہوتی ہے ان کا ایک امیر ہوتا ہے ایک چونٹی ہوتی جو ان کی کمانڈا ہوتی ہے اور ساری کی ساری چونٹیاں کیسے اس کی اطاعت کرتی ہیں آپ اگر حیوانات علم الحیوانات پہ لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں گے ہر سنگیز معلومات دیکھیں گے یہ چھوٹی سی مخلوق جس کا سبق آموز درد جو ہے اس کی زندگی سے ملتا ہے اس کا امیر جو راستہ متعین کرتے یہ چونڈیا اسی راستے سے گزریں گی پرانی مزید نے سورت النحل میں شہر کی مکھیوں کا ذکر کیا ان میں بھی جو نظم ہے جو انتظام ہے جو اتحاد ہے جو یونٹی ہے اور پھر جو کوشش ہے شہر کی مکھھیوں کی کہ کس طرح تمام شہر کی مکھیاں مل کر شہد کا جتھا بناتی ہے اور پھر ایک ایک مکھی ہزاروں ہزاروں ہزاروں سینکڑوںکڑی کا سفر کے ہے میں اللہ ذکر کر کے مثال سمجھائی اللہ تعالی نے مکڑی, مکڑی اپنے کا گھر بناتی ہے مخلوقات میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے, جالا جو ہے وہ ایسا گھر ہے نہ مکڑی کو گرمی سے بچا سکتا ہے نہ سردی سے بچا سکتا ہے اور وہ گھر سچی نظروں کے سامنے آیا رہتا ہے ظاہر رہتا ہے چونٹی گھر بنا دی کہاں زمین کے اندر بنا دیے چھوٹا سا سوراخوں اوپر اور اس کا پورا گھر اندر لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا مکڑی کا جالہ ہر ون, ہر آن اور ہر لمحہ انسانوں کی نظروں کے سامنے ہوتا ہمیشہ اس پر خطرہ ہوتا ہے سب سے کمزور گھر قرآن کہتا مسلو مندون کا بوت جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا ولی بنا لیا غیر اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا بالکل اس کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے وہی نہ بوت سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے جس طرح مکڑی کا گھر مکڑی کو کسی خطرے سے بچا نہیں سکتا کسی خطرے سے حفاظت نہیں کر سکتا شرک بھی انسان کو زندگی کے کسی خطرے میں بچا نہیں سکتا انسان کی حفاظت نہیں محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی آئے تھے اپر درو نہیں کئی انسان غور و فکر نہیں کرتے یہ انسان اون کو نہیں دیکھتے کہ یہ اون کیسے بنایا گیا انسان غور و فکر نہیں کرتے کہ کی اونٹ کیسے پیدا کیا گیا قرآن عرب میں نازل ہوا اور عرب میں سب سے مشہور جانور اونٹ تھا اس لیے سب سے پہلے اونٹ کا کی فکر کیا گیا کہا گیا اکانا اندرو نہیں کئی فرق لیتا یہ انسان غور و فکر نہیں کرتے اور دیکھتے نہیں اونٹ کو کہ کیسے بنایا گیا اللہ کے قسم قدرت کا شاہکار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تخلیق کی ایک ایک شاہکار ہے اونٹ اون کی اونچی کی مخلوق ہاں رہتا کہاں ہے شہرا میں رہتا ہے ان کو زندگی گزارنے کے لیے رہنے کے لیے پسنے کے لیے شہرا چاہیے اور آپ جانتے ہیں جہاں شہرا ہوتا ہے شہرا میں پانی کی بڑی کمی ہوتی ہے شہر میں پانی نہیں ملتا کہیں کہیں سینکڑوں میں سفر کرو کہیں آپ کو پانی شہروں میں پانی نہیں ہوتا ظاہر بات ہے کہ اونٹ کی زندگی کے اندر پانی ضروری ہے اللہ تباروں کو تعالیٰ نے اسی لیے کیا کیا اور ساری مخلوقات کے مقابلے میں اونٹ ان کے صحرا میں رہتا دوسری مخلوقات آبادی کے قریب پانی کے قریب رہتی ہیں پانی دس چاہے مل جاتا اونٹ کو پانی ہر وقت نہیں ملا کرتا اس لیے قدرت نے یہ انتظام کیا اونٹ کے جسم کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے واٹر ٹینک رکھ دی واٹر ٹینک رکھ دیا اونٹ جب پانی پینے کے لیے جاتا ہے نہ صرف پانی اپنی پیاز ہو جاتا ہے بس کے اونٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واٹر ٹینک رکھی ہے جس سے وہ دس پندرہ دن کا پانی سٹور کر سکتا کر لیتا ہے اسے کہ پانی اسے کبھی کبھی ملتا ہے اب فلا ضرور نہیں لے کر انسان گور و فٹ نہیں کرتے دیکھتے نہیں کہ اون تو اونٹ کیسے بنایا گیا کیسے پیدا کیا اور اللہ کی مخلوقات میں اونٹ کی ایک شفت آپ کو یہ بھی معلوم ہوگی اللہ کی مخلوقات میں اونٹ وہ واحد جانور ہے جو آنکھ بند کر کے بھی دیکھتا ہے آنکھ بند کر کے بھی دیکھتا ہے دیکھو شہرا میں رہتا ہے شہرا میں ریت ہے بالو ہے مٹی ہے ہمارے آندیاں چلیں ہمیشہ جو ہے آنکھ کھلا رکھنا مشکل ہوتا ہے اللہ کی مصیحت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عصیبت ادا کی مخلوقات عالم میں اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو آنکھ بند کر کے بھی دیکھتا ہے اس لیے قرآن نے کہا اصل ہے ہم ضرور لیکن کیا یہ انسان دیکھتے نہیں کہ کی وہ کیسے بنایا گیا ہے وہ علاج سمائی کئی فروغیات آسمان کی جانب نہیں دیکھتے اللہ نے آسمان کیسے بلند کیا ہے اتنا وسیع عریز آسمان جو بغیر ستون کے سائی میں اتنی بلندیوں کے قائم ہیں ول جی باڑی کئی بڑوں سے پہاڑوں کو دیکھو کیسے جمع دیے گئے ہیں زمین پر میخ کی مانی یہ پہاڑ اگر نہ ہوتے زمین اپنے محر سے شائن نہ رہ سکتی اس لیے قرآن نے کہا ول جباڑا وہ ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا دیا ہے قرآن نے کہا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جما دیے گئے وہی زمین کو نہیں دیکھتے کہ بچھا دی گئی ہے ہموار کر دی گئی ہے کہ انسان اس پر بچ سکتا ہے اونچے اونچے بن لے اونچے اونچے مکانات تعمیر کر سکتا ہے اللہ نے کشش رکھی ہے زمین بال ہے اور زمین کی کسی بھی سمت پر زندگی گزارنے والا انسان گرتا نہیں ہے زمین کیسے ہموار کی گئی ہے اللہ حد قرآن مریض کی کتنی آئے سے ہیں اگر آپ غور کریں گے کائنات سے غور و فکر کی دعوت ہے کائنا خلی کتاب ہے کائنات کی ایک ایک کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کو بتا رہا ہے اللہ تبارو خدا کی توحید کی جانب بلا رہا ہے اس لیے قرآن نے کہا وہ علم شیل اللہ حمدے وہ کائنات کا ذرہ ذرا نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کی توحید کی طرف انسانوں کو بلا رہا ہے وہ خود اپنی جگہ اللہ کی بھی کر رہا ہے اللہ کی تصویر بیان کر رہا ہے بولے اور بات ہے کہ انسانوں تم ان, ان, ان مخلوقات کی تصویر کو سمجھ نہیں سکتے بن صلاحیت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ کھانے کے دانوں کی تصویر کی آواز سنی ارے کائنات کی جو مخلوقات ہیں ان کی عبادت کو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس انداز میں ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ انسان بھی سمجھ سکے کہ یہ مخلوقات اللہ کی عبادت کر رہی ہیں بخاری کی روایت ہے رضی اللہ علیہ وسلم اللہ ہیں کہ ہم کے کے ساتھ کھانے کے کھانا کھاتے ہوئے کھانے کے دانوں کی تجویح کی آواز سنی ہے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے یہ ساری کائنات نظام توحید پر قائم ہے اسی کہا گیا کائنات میں جب تک عتیج توحید باقی ہے اور اللہ کا ایک موحد بننا بھی باقی ہے سیامت قائم ہوگی کائنات فنا نہ ہوگی کائنات کو فنا ہو کائن فنا ہوگی تو ختم ہوگی تو اس وقت بڑی عبادت ہے میں غور و فکر کرنا اپنے کے قرآنوں غور و فکر کرو یہی وجہ بخاری شریف کی روایت آتی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے رات گزاری رات گزاری آپ اللہ سمجھا گے کہتے ہیں آپ لسمجاگے میں بھی آپ کے ساتھ جان گیا پڑھنے کے لیے کہتے ہیں آپ صلاح نے اپنی مسلاک لی مسلاس کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لانے کے بعد آسمان کی جانب نظر اٹھائی کائنات کو دیکھا چاند کو دیکھا ستاروں کو دیکھا اور ستاروں کی اس کائنات کو دیکھ کر دے اللہ کے نبی تلاوت کرنے لگے اِنَّ خلق السماوات کہ و آسمان کی پیدائش میں دن اور رات کے رد و بدل میں دن اور رات کے تغیر میں عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن اصل رکھنے والوں کے لیے جو لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تکلیف میں غور فکر کرتے دو معمول تجد کے لیے اللہ کے نبی اٹھ رہے ہیں تو کائنات کو دے کر کائنات کے خاموش نظارے کو دے کر یہ آیتیں پڑھا کر دے دے کیوں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اسی جانب اپنی امت کو دعوت دے رہے تھے کائنات میں غور فکر کرو کائنات کا یہ نظام اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دے رہا ہے ابن ابان کی روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے رابی ہیں کہ اللہ کے ربیث صلی اللہ سمبر بے چین ہو کر اٹھے بڑے بے چین ہو کر جاگے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ مجھے اللہ کی عبادت کرنے دو ہر رات آپ اٹھا کرتے تھے اس رات بڑی بے چینی کے ساتھ جاگے آپ صلی اللہ علام امر ممین عائشہ صدی طرح سے اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اللہ کی عبادت کی اور عبادت کرنے کے بعد آپ فرمانے لگے لقد انزلت علی کہا کہ عائشہ آج کی رات وحی الہی کے ذریعے مجھ پر ایک نازل ہوئی ہے ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے وہی لمن سجب پر بھی غور کرو کیا کہہ اللہ کے کہا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو عائد کو پڑے اور اس میں غور و فکر نہ کرے تباہی اور شخص کے لیے جو اسا کو پڑھے اس میں غور و فکر نہ کرے وائل اور شخص کے لیے وہی کسے کہتے ہیں پرانی کا سلین اللہ صلاحی ان کا جو نمازی اپنی نمازوں کے سر سر میں غفلت کو تاریخ سستی میں مبتلا ہے ان کے لیے وائل ہے وہی لفظ وحیل اللہ کے نبی نے استعمال کیا آج کہ آج یہ ایسی آج ناظم ہوئی ہے کہ جو شخص اس شاید کو پڑھے اور اس شاید میں غور و فکر نہ کرے ویل ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے گھاٹا ہے اس کے لیے کون سی آج یہی کہ آج کہا ان کی قلط الالباب وقت الباب اللہ, اللہ نے ایسا سب کا ہوں نہ استعمال ہوا کی زمین آسمان کی تکلیف میں بڑی نشانی ہے عقل مندوں کے لیے ان عقل مندوں کے لیے جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تدفر کرتے اور کہتے ہیں کروڑ دیگارہ کریزات پاس ہے میں جہنم سے بچا لے اللہ اوپر غور کرو کہ کتنی بڑی عبادت ہوگی اللہ کے نبی کہہ رہے کہ وہ نہ اس شخصی سے جو کائنات غور و فکر نہ کرے تو بندے ضرورت اس بات کی ہے ضرورت اس بات کی ہے یہ سائنسدان ہے سائنٹسٹ ہیں یہ, سائنٹس یہ ملحد ہیں اور ملحدانہ نظر سے وہ کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے مومنانا نقطۂ نظر سے کائنات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اس نقطۂ نظر سے کائنات کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کائنات کا سرو سرو اللہ تعالیٰ کی ودانیت کی طرف بلا رہا ہے دعوت دے رہا ہے قرآن دعوت فکر دے, دے رہا ہے چدپور کی دعوت دے رہا ہے اور فکر کی دعوت دے رہا ہے اسی لیے قرآن کی تلاوت میں جاتی ہے آپ قرآن صرف پڑھتے ہیں پڑھنا نہ چاہتی ہے قرآن کتابیں ہدایت ہے اس کو سمجھنا ہے اور سمجھنا بھی کیسا تدبر کی تدبر کی حق تک کا سمجھنا اور فکر کے سمجھنا. قرآن اور کائنات میں بڑا گہرا رکھتا ہے یہ کائنات پر ہے لہٰذا اگر ہم قرآن مدید کے عامل ہے قرآن مزید سے ایمان رکھتے ہیں تو کائنات کا مومنانا نقطۂ نظر سے مطالعہ بھی ضروری ہے قرآن کسی کی جانب دعوت دیتا ہے دعا کے بروردگاہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو کائنات کا مطالعہ مشاہدہ مومنانہ نقطہ نظر سے کرنے کی توفیق ادا فرمائے کائنات کے واقعات حادثات تغیرات جب سے اندلہ میں دینا چاہتا ہے اس وقت ہمیں حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین بارک اللہ بارک الله لنا و لکم تل قرآن عظیم و و ایا کردی ما فیه من ال آیات و تکر الحکیم انہو تعالی جواب کریم ملکم برر و سرحی